من بسم اللہ الرحمن الرحیم را رو آیات الكتاب الحکیم تلکی گیارہ سورہ یونس کے یہ ابتدائی سورہ یونس ہیرت سے پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں گیارہ رکو اور ایک سو نو آیاتیں ہیں ایک ہزار آٹھ سو بتیس کلمے اور نو ہزار ننانوے حروف ہیں اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رقو ہے یہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر گیارہ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس مبارکہ میں قرآن اور اسلام کے بنیادی مقاصد یعنی توحید رسالت اور آخرت وغیرہ کو کائنات عالم اور اس میں پیدا ہونے والے تغیرات اور مشاہدات سے استدلال کر کے ذہن نشین کیا، کرایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ عبرت خیز تاریخی واقعات اور قصص کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کھلی نشانیوں پر نظر نہیں کرتے اور اس کے ذمن میں شرک کا باطل ہونا اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے اور اس سے متعلق بعض شبہات کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس سرح مبارکہ میں بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے اس سرہ مبارکہ کا ابتدا حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور حروف مقطعات جو بہت سے سورتوں کے شروع میں آئے ہیں کہ مین، مین، قاف، لمبی کہ کی ہے صحابہ کرام تابعین اور جمہوری صلف کے تحقیق اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ پرانی مجید کے خاص رموز ہے اور اس کے معنی غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن جن کے رائے یہ ہیں کہ اللہ نے ان رموز کے معنی سے اپنے رسول کو آگاہ فرمایا مگر آپ نے عام امت کو صرف ان علوم اور معرف سے آگاہ فرمایا جن کو ان کے ذہن برداشت کر سکیں اور جن کے معلوم ہونے سے امت کے کاموں میں کوئی خرچ واقع ہوتا ہے اگر وہ معلوم نہ ہو حروف مقدع کے رموز ایسے نہیں ہے جن پر امت کا کوئی کام موقوف ہو یا ان کے نہ جاننے سے ان کا کوئی خرچ ہوتا ہو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے معنی کو امت کے لیے غیر ضروری سمجھ کر کے بیان نہیں فرمایا اور عربی زبان میں فصاحت کلام کی یہ ایک نشانی بھی ہوا کرتی تھی کہ ہر فصیح اور بلیغ متکلم اپنے کلام کے شروع میں ایسے جملے کہا کرتے تھے جس سے اس متکلم کے اس کلام پر مکمل عبور اور اس کے رموز سے آگاہی کے یہ نشانی تصور کی جاتی تھی کہ یہ بڑا واقفگار ہے اور اس کے متعلق وضاحت پہلے ہو بھی ہوتی ہیں اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے الف الفر <لام رو> یہ حروف مقدعات میں سے ہیں تلک آیا تل الحکیم یہ آیاتیں ہیں بڑے مستحکم کتاب کی اکان النا سے آجبن یا لوگوں کو تعجب ہوا ان انہیں یہ کہ ہم نے وحی کی رجل انہی میں سے ایک مرد پر یہ کہ خوشخبری سنائے ایمان والوں کو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے عزت کا سامان ہے اور لگے منکر لوگ انزاد مبین بے شک یہ تو سری جادوگر ہے حضرت عبد اللہ ابن عبا اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی نظر فرمائی تو عرب کے اکثر لوگ منکر ہو گئے اور ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ اللہ اس سے برطر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی آیاتوں کے اندر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت آپ سے پہلے جتنی بھی انبیاء کے رام فرمائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے وہ سارے کے سارے بس بشر ہوئے ہیں انسان ہی ہوئے ہیں اللہ کا شر ہے ان رب کو اللہ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے خلق عربا جس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین کو فی سط ایامن چھ دنوں کے مقدار میں سو مستوی علی العرش پھر وہ قائم ہوا عرش جو دبر العمر وہی تدبیر کرتا ہے کاموں کی ما من شفیعین کوئی سفارشی نہیں کر سکتا الا من بعد اذنی مگر اس کی اجارت کے بغیر ذالکم اللہ ربکم وہ ہے اللہ تمہارا رب فابدوہو سو اسی کی بندگی کرو افلا تذکرون کیا تم اس سے نصیت حاصل نہیں کرتے ہلئی مری جو حکم دمیان اسی کے طرف تم سب نے لوڑ کے جانا ہے اللہ حقا یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا ان یبد الخلقہ وہی پیدا کرتا ہے پہلے بعد سما یو عید پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا آمن تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے وہ عمر الص اور جنہوں نے ایک اعمال کیے بالکش انصاف کے ساتھ و لذی نفر اور وہ لوگ جو کافر ہوئے لہم شور حمی ان کے لیے پینا ہوگا کھودتا ہوا پانی وہ عذاب العلیم اور درد عذاب ماں کا اسکفر کی وجہ سے اللہ ہے جس نے سورج کو بنایا چمکتا ہوا و القم اور نورن اور چاند کو بنایا منور و قدر و اور مقرر کی ان میں سے ہر ایک کے لیے منزلیں یہ چاند اپنے منزلوں کو بیس یا انتیس دنوں میں پورا کرتی ہے اور سورج اپنے منزلوں کو بارہ مہینوں میں پورا کرتا ہے یہ اس لیے لتا دموں تاکہ تم پہچان سکو عاد نول حساب گنتی سالوں کے اور حساب اور کتاب کو ما خل اللہ حزانے کا اللہ بالحق اللہ نے یہ پیدا نہیں کیا یوں ہی مگر ایک تدبیر سے جو فصل العیاتی وہ ظاہر کرتا ہے اپنے باطلی قومی یا اس قوم کے لیے جن کو سمجھ ہو ان نف اطلاف بے شک بدلنے میں رات کے ون نہارے اور دن کے وما خلق اللہ اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے پھر سماوات آسمانوں میں ون عربی اور زمین میں یعنی ان کی تبدیلی میں بھی لایا تلقومی تقون البتہ ہے اس قوم کے لیے جو اللہ سے ڈرتی ہو ان بلدین بشک وہ لوگ لاہجن خوانا جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے و ردوب الحیات دنیا اور جو دنیا زندگی پر خوش ہوئے وہ تم انوبیہ اور اسی پر مطمئن ہو گئے وہ لدین آیات نوافدون اور وہ لوگ جو ہمارے آیاتوں سے بے خبر ہے وہ لاہک منور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانا آگ ہے باغ کا ان اس وجہ سے جو کچھ وہ کما کر رہے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اچھے کام کیے ربهم ان کو ہدایت کرے گا ان کا رب ان کے ایمان سے ایک ایسے جگہ کی طرف تجری منتخم جس کے نیچے نہر بے رہی ہوں گی نئی نعمتوں والے باغوں میں ہاں ان کے دعا ہوگی اس جگہ پر کہ سبحا نہ کم اللہ تیرے ذات پاک ہے وہ تو ہوں اور ملاقات ہوگی ان کا اس جنت میں سلام سلام کے ساتھ یعنی جب بھی آپس میں ایک دوسروں سے ملاقات کریں گے تو سلام کے ساتھ وہ اپنے ملاقات کے ابتدا کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نظریے سے حاضر ہوا کہ میں آپ کو جان سکوں تورات اور انجیل کے روشنی میں چونکہ عبداللہ سلام رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے تورات اور انجیل کے اہل کتاب تھے خود فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تاکہ میں یہ جان سکوں کہ آیا آپ وہی رسول ہیں کہ جن کی نشانی اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہے تو جب میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول لوگوں سے خود باش فرما رہے تھے تقریر کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کے دیوی مال میں سے اللہ کے مستحق بندوں کو دے دیا کرو اور راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اپنے رب کے سامنے کڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیا کرو اور اشر سلام براہمی سلام کو رواج دو تدخل الجنت السلام تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے تو ہمر عبداللہ سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باتوں پہ غور کیا تو ان دعوت کے ان بنیادی باتوں میں کوئی ایک بات ایسی نہیں تھی کہ جس کے گرنے سے آپ کے ذات کو یا آپ کے خاندان کو فائدہ پہنچتا ہو بلکہ یہ وہ امن ہے کہ جس سے عمل کرنے والے ہی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو رات اور انجیر میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آخری رسول کے نشانیاں بیان کی تھی ان, میں تھی ان میں سے یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کا خیر خواہ ہوگا تو جب میں نے آپ کے زبان سے لوگوں کے خیر خواہ کی باتیں ان کے لیے نصیحت کے طور پہ سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں پرانی مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے انشاءاللہ شاء اللہ آئے گا اور حضور نبی کریم سے بے شمار احادیث ہے کہ جب بھی دو مسلمان بھائی آپس میں ملے تو کلام سے پہلے سلام سے اپنے ملاقات کا ابتدا کریں اور جب بھی اپنے گھروں میں داخل ہوں تو السلام علیکم کہہ دیا کریں مسنون سلام یہ ہے کہ السلام علیکم کہہ دیا کریں ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا جائے کم از کم اور اگر اس سے بڑھانا مقصد ہو تو السلام علیکم رحمت اللہ کے دیا جائے اور اگر اس سے بڑھانا مقصد ہو تو سات و اللہ وبرکاتہ برکاتہ کے دیا جائے یہ اللہ کے رسول کے احادیث میں ہے اور جواب میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہائی یو بھی کہ تمہیں چاہیے کہ تمہیں سلام کرنے والوں کو تم ان کے سلام سے زیادہ بہتری کے ساتھ جواب دوں اگر دور ہے تو ہاتھ کے اشارے سے اپنے مسلمان بھائی کو اپنے طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے اور پھر زبان سے آہستہ سے السلام علیکم کہ لیکن صرف ہاتھ کے ہلانے سے مسنون سلام نہیں ہوگا اسی طریقے سے کسی دوسری طریقے سے مصنوع سلام نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے دوسرے الفاظ سے بھی اس لیے کہ اللہ ان الفاظ کے ادائیگی پر اجر کا وعدہ فرماتا ہے آخر دعوا اور آخری دعا ہوگی ان کی یعنی جب وہ مجلسیں اپنے برخواست کریں گے جنت میں جنتی تو کہیں گے میں کہ تمام تر خوبیاں وہ ذات کے لیے ہے جو پرورتگار ہے سارے جہان کا یعنی یہ ان کے مجلس کے اختتامی دعائیا کلمات ہوں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في تغيانهم يعمهون جار القريس ري موسكي يدسر ركوفا یہ رکو آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر اکیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات کا تذکرہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ قادر مطلق ذات ہے اور سب کچھ اس کے حکم سے وجود میں آتا ہے اور سارے کاموں کا مدد کرتا ہے لیکن بعض مرتبہ کچھ نادان افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے اپنی لیے یا اپنے آر کسی عزیز اور رشتے دار کے لیے یا اپنے مال کے لیے بدعا کرنا شروع کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس بد دعا کو فوری طور پہ قبول نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو موقوف فرما لیتا ہے کہ یہ بندہ اپنے اس رویے پر نظر ثانی کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے توبر استفار کر لیں اگر اللہ تبارک و تعالی جس طرح انسان کے خیر کے لیے مانگے جانے والے دعا کو جیسے قبول فرماتا ہے اگر ایسے ہی اس کے اس شر کے لیے مانگے جانے والے دعا کو قبول فرماتا تو یہ ایسے انسان کب سے اپنے انجام سے ہمکنار ہو چکے ہوتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے کچھ کمزوریوں کو بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے گلہ بھی فرماتا ہے اس میں. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ اور اگر جلدی پہنچا دے اللہ لوگوں کو اشرہ برائی بالخیر جیسے کہ جلدی مانگتے ہیں وہ بڑائی کو لہوبیہ تو ختم کر دی جائے ان کے عمر ال سو چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو لا جو ہمارے ملاقات کی امید نہیں رکھتے پھر تو یہ نہیں میامہ شرارتوں میں سرگردان کرتے رہے چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بے شمار کو نے مختلف مواقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ماننے کے چونکہ وہ لوگ قائل تھے لیکن اپنے طریقے سے تو انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ اے اللہ اگر محمد تیرا رسول ہے ہم اس کو نہیں مانتے تو تو ہم پہ آسمان سے پتھر نازل کر دے ہم پہ زلزلہ لیا ہم پہ عذاب نازل کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نادان ہیں ان لوگوں کے اس طرح کے طرز گفتگو اور انداز گفتگو سے اب بھی گزر کر لیا کریں مسل انسان اور ضرور اور جب پہنچتا ہے انسان کو تکلیف دہ آنا تو پکارتا ہے ہمیں لیکن جم بھی اپنے کروٹ کے بل پڑا ہوا ہو او یا بیٹھا ہوا ہو او من یا کڑا ہوا ہو فن کا شفنا ان پھر جب ہم کھول دے اس پر سے ضرور اس کی تکلیف مر رہا تو وہ چل پڑتا ہے کہ اللہ یاد ہونا ادا مر اس نے کبھی ہمیں کسی تکلیف کے لیے پکارا ہی نہیں جو اس سے پہنچا تھا ایسے ہی پسن آیا ہے بے بگ لوگوں کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں حالانکہ تکلیف ہٹنے کے بعد جو کہ اللہ کی طرف سے اس پر سے ہٹایا گیا اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا وہ رقد اور یقینا ہم ہلاک کر چکے ہیں کئی جماعتوں کو تم سے پہلے لمبا غلم جب وہ ظالم ہو گئے وجر ات ہم اور آئے ان کے پاس ان کے طرف بھیجے ہوئے رسول بالبینات کھلی نشانیاں لے کر مرکانولی اور ہر غزنت و امان لانے والے قزا لنسر قوم المجرمین ایسے ہی ہم گناگار قوم کو سزا دیتے ہیں سما جاننا کم پھر ہم نے کیا تمہیں خلا الابی زمین میں نائب میں بات ان کے بعد یہ ننظرہ تاکہ ہم دیکھیں کہ کے تم کیسے امر ہو تو ہر موجودہ لوگوں کی اللہ تبارک وطالہ آزمائش کرتا ہے وہ عزاۃ علیہ اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہمارے آیتیں بہ ان جو بڑی واضح ہے قرآن کہتے ہیں وہ لوگ لا جو ہمارے ملاقات کے امیدوار نہیں کہ بھائی نہ آپ لے یہ اس قرآن کے علاوہ او بدل ہو او بدل ہو یا اس کو بدل دیجیے کل کہ میرا یہ کام نہیں انعبدل ہو یہ کہ میں اس کو تبدیل کر دوں من تلخوا نفسی اپنے طرف ان ادبوں میں نہیں پیروی کرتا علامہ مگر اسی کی کہ جو میرے طرف وہی کی جائے انی بے شک مجھے ڈر ہے ان آسعت ربی اگر میں نہ فرمانی کروں اپنے رب کے آزاب یوم نظیم بڑے دن کے عذاب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں اور اسلام کے راستے میں بے انتہا رکاوٹوں کے ڈالنے کے باوجود جب کفار اسلام کے پیداو کے روکنے میں ناکام ہو گئے تو پھر ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد ہم آپ کو نہیں جٹلاتے لیکن آپ جو قرآن بیان کرتے ہیں اس قرآن میں ہمارے آبا و اجداد کی تکزیب کا تذکرہ ہے ہمارے عقائد کے خلاف باتیں ہیں آپ اس قرآن کو تبدیل کرتے کوئی دوسرا قرآن بنا کر کے لوگوں کے ہمارے سامنے پیش کریں ہم اس کو مان لیں گے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ بھائی یہ قرآن تو میرے طرف سے ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے اس میں تبدیلی کا کوئی اللہ نے اختیار نہیں دیا قل کہ بھی جئے اللہ اگر اللہ چاہتا ما تلوتو علیکم تو میں نہ پڑتا اس کو تمہارے سامنے ولا ادراکم بھی اور نہ تم کو خبر کرتا اس کی فقد لبستو فی فیکم تصدقینا میں رہ چکا ہوں تمہارے اندر عمرا من قبلی ایک عمر اس سے پہلے فلا تاخرم کیا پھر بھی تم نہیں سوچتے فمن ازلمو پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا من منشر علی اللہ کذبان جو باندے اللہ پر بغتان اور کثرت آیات یہ پھر جھٹلا دے اس کی باتوں کو یعنی یہ دونوں فریق بڑے بے انصاف ہے. ایک وہ کہ جو اپنے کلام کو اللہ کا کلام کہے یہ بھی بڑا بے انصاف اور دوسرا جو اللہ کے کلام کو جھٹلائے وہ بھی بڑا بے انصاف انه لا یفلح المجرمون بے وہ گناہوں کو کامیابیوں سے امکنار نہیں کرتا و یعبدون من دون اللہ اور وہ لوگ بندی کرتے ہیں اللہ کے سوا ما ایسوں کی لا یت جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکے ولا ينفعهم اور نہ ان کو نفع دے سکے وہ یقولون اور کہتے ہیں ہؤلاء شفعاءنا عند الله یہ لوگ ہمارے اللہ کے ہاں صفرحی ہیں بول کے دیجیے اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض کیا تم اللہ کو بتلاتے ہیں بتلاتے ہو ایسے کہ جن کو اللہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں جانتا ہے یعنی اللہ نے زمین اور آسمان میں کسی کو سفارشی بنایا ہی نہیں ایسے سفارشی کہ جو اپنے متعلقین کو اللہ کی مرضی کے بغیر کل قیامت کے دن ناکامیوں سے بچا کر کامیابیوں سے امکنار کر سکے اگر کچھ سفارشی بنیں گے تو وہ اللہ کی مرضی سے بنیں گے اور وہ ان کے لیے بنیں گے کہ جن کے اعمال اللہ کی مرضی والے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مرضی کو چوڑا اللہ کے رسول کے مرضیات کو چھوڑا اور بندوں کو خدا مان کر انہی کے پیچھے لگے رہے کہ یہی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کریں گے اور آخر میں بھی کامیابیوں سے ہمیں امکنار ہم کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو ایسے باتیں کیوں بتلاتے ہو جن کا علم خود خدا کو نہیں ہے یعنی اللہ نے کسی کو ایسا پیدا ہی نہیں کیا صبح ہو وہ پاک ہے وہ تعالیٰ اور بلندر ہے اماں اس جس کو اس کا شہری جاتا ہے وما كان الناس اور نہیں تمت مگر ایک ہی امت یعنی اختلاف کرنے لگے رب اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے سے طے شدہ تیرے رب کے طرف سے لقویہ بین البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان فی معافی ہی اخترف جس میں وہ باہمی اختلاف کرتے لیکن سے یہ بات کر دیا ہے کہ دنیا میں کافر بھی زندگی اسی طرح سے گزار سکتا ہے جس طرح کہ مسلمان اور مومن اور اللہ کا مہلت گزار سکتا ہے دنیا میں اللہ کسی کے عمل پر اس کا فوری مواخذہ نہیں فرمائے گا اس لیے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے حساب کا جگہ نہیں حساب کی جگہ عفرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان ہے وہ لوگ کہتے ہیں غیب کے کا کے ہی وہ مخصوص نشانی نازل نہیں کی کہ جو تم چاہتے ہو فن تجرت کرو انی ماں کو من منتظرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے اگر اللہ نے چاہ تو وہ تمہاری مرضی والی جو معجزہ ہے وہ بھی میرے ہاتھوں سے یا میرے زبان سے ظاہر فرما دے گا لیکن اگر وہ نہیں چاہے گا تو میرے اختیار میں معجزات کا ظہور نہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار آیات میں گزشتہ آیت میں یہ جملہ ہو گزرا ہے کہ میں تمہارے اندر اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکا ہوں لقد نب اس طی کو عمر آیت نمبر سولہ میں ماخی کرام نے اس دلی سے اس بات پر ثبوت پیش کیا ہے اور اہم ترین فائدہ بھی بیان کیا ہے کہ عام معاملات میں نے کھوٹے حق اور باطل کا باطل کی پہچان کا ایک اصول اللہ تبارک وطالیہ نے یہ بتا دیا ہے کہ کسی شخص کو کوئی عہدہ یا منصب سبرد کرنا ہو تو اس کے قابلیت اور صلاحیت کو جانچنے کا بہترین حصول یہ ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کا جائزہ لیا جائے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی اگر تمہارا میرے بارے میں شک ہے کہ یہ کلام میں نے بنایا ہے اپنی طرف سے تو بھائی میرے زندگی کا ایک بڑا حصہ اس, اس سے پہلے تمہارے اندر ہو گزرا ہے کیا میں نے اس گزرے ہوئے زندگی میں کوئی ایسی حراکت کی محاقین فرماتے ہیں اگر اس میں صدق اور امانت موجود ہے یعنی اس کی زندگی گزری ہوئی زندگی میں تو آئندہ بھی اس کے توقع کی جا سکتی ہے اور اگر پچھلی زندگی میں اس کی دیانت اور امانت صدق اور سچائی کی شہادت موجود نہیں ہے تو آئندہ کے لیے ماہ اس کے کہنے اور دعوے کی وجہ سے اس پر اعتماد کرنا کوئی دانشمندی نہیں ہے آج کے عہدوں کی, کی تقسیم اور ذمہ داریوں کی سپردگی میں جس قدر غلطیاں اور ان کی وجہ سے جو عظیم مقاصد پیدا ہو رہے ہیں ان سب کے اصلی وجہ اس اصول فطرت کو چھوڑ کر رسمی چیزوں کے پیچھے پڑ جانا ہے اور محض لوگوں کے دعووں پر اعتماد کر کے اعتبار کر کے ان کو ایسے مناصب اور ایسے عہدوں پر بٹانا ہے کہ جس کا نتیجہ نقصان کی صورت میں سامنے آتا ہے اگر اللہ کے بتائے ہوئے اس اصول کو ذہن میں رکھا جائے کہ کسی شخص کو کوئی منصب دینے سے پہلے اس کی گزری ہوئی زندگی کا جائزہ لیں کہ وہ کتنا مخلص ہے کتنا قابل ہے کتنا دھیانتدار اور امانت دار ہے اور پھر اس کے اس گزری ہوئی زندگی کے اوپر نظر رکھتے ہوئے اس کے قابلیت اور دیانت کے مطابق اس کو عہدے دیا جائے تو یقینا پھر وہ اپنے اس منصب کے ساتھ انصاف کرے گا ان الحمد للہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعض زر أمستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكر إن رسولنا يكتبون ما تمكرون جارم باري سوري نسكا يتسركوها اور یہ رکو آیت نمبر اکیس سے لے کر آیت نمبر اکتیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ ناشکر بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل قدرت عظمت اور احسانات کا تذکرہ ہے جو مختلف اوقات میں مختلف صورتوں میں اللہ اپنے بندوں پہ کرتا رہتا ہے لیکن بندوں کو اللہ کے ان نعمتوں کے بدلے جس رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا شکریہ کا وہ اس پر اس رد عمل کا نہیں بلکہ نامناسب رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اچھا فرماتا ہے وَإِذَا اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو یعنی ہم دیتے ہیں لوگوں کو رحمتن خوشحالیاں نمباد ذرہ مستحم اس تکلیف کے بعد جو اس کو ہیں مخم کی آیتنا سب وہ ہیلی کرنا شروع کر لیتے ہیں ہمارے حکموں کے بارے بلی اصرا مکرا کہ اللہ تبارک و تعالی جلد بنا سکتا ہے تمہارے لیے ایسے خفیہ تقدیریں ان نسولنا ایک دشک ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ تم ہلا بازیاں کرتے ہو تو اللہ تبارک کو اطالعہ کے حکموں کے بدلے میں بندے جس حل سازی کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جس بارغ بینی کے ساتھ تم اللہ کے حکموں کو ٹالتے ہو بجائے اس پر عمل کرنے کے بطور شکریہ کے اللہ اس سے زیادہ باریک بینی کے ساتھ تمہیں اس کا بدلاتا کرے گا اس لیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے ساتھ میرے لگے ہوئے فرشتے اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے ان اعمال کو لکھ رہے ہیں اللہ جو تم کو پھراتا ہے جنگل میں اور دریاؤں میں جرائنا اور لے کے چلے وہ لوگوں کو اچھی ہوا فریف ہو دہا تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جا کہ اچانک جب آتی ہے ان پر تیز ہوا وجہ کل مکان اور آ جائے ان پر موجے تو ہر طرف سے اور وہ جان لے تب یہ کہ گھر گئے تو پھر وہ پکارنے لگتے ہیں خالص اللہ کو اس کے بندگی میں کہ اللہ اب تو ہی تو ہے لین انجیتنا کہ اگر تو نے ہمیں بچایا من ہاد اس پریشانی سے نقو من شارکرین تو ہم تیرے بڑے شکر گزار بندے بن جائیں گے اللہ فرماتا ہے فلما ان جاہم پھر جب بچایا ہم نے ان کو ہوں یہ بے غیر حق تب وہ شرارت کرنے لگے زمین میں نہ حق یا سوگوں سکوں بے شک تمہارے سرکشی کا وبال تم ہی پر ہوگا متا متا اللہ حیاتی دنیا یہ دنیا زندگی کا نفع ہے سم مرج حکم پھر تم نے ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے فن و نب حکم پھر ہم بتلائیں گے تم کو وہ جو کچھ تم کرتے تھے یعنی اللہ کے حکموں کی ادائیگی میں ہیل سازیاں کر کے جو تم دنیا کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اللہ فاض س فرماتے ہیں اٹھالو لیکن یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ تم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے اور پھر اللہ تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ کرے گا انما مسلح الحیات دنیا بے شک دنیاوی زندگی کی مثال کماسپانی کے طرف ہے من جس کو ہم اتار ہیں آسمان کے طرف سے فخلا پھر رلہ ملا نکالا عثمانی کے ذریعے نبات نباب العبین کا سبزہ یا غلط جو گاتے ہیں لوگ ول انعام اور جانور حت کا اضا حت العورت و تفرف یہاں تک کہ جب پکڑا زمین نے اپنے رونق کو وزینت اور خوب مزین ہو گئی وہ ضلع علحا اور خیال کیا زمین والوں نے ان یہ کہ وہ بادر ہو چکے ہیں اس زمین کی فصل پر عطا امرنا اون او نہ کہاں پہنچا ان پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو حسیدن پر ہم نے کھاڑ کر کے دیر کر دیا اس کو گویا یہاں گزشتا کل کچھ بھی نہ تھا کزا لیکن ایسے ہی نفصل الایات ہم تفسیر سے بیان کرتے ہیں اپنے باتیں قومی یتفقرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے تو یہ دنیا کی خوشحالیاں یہ دنیا کے رہنایاں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کے بارش کے برسنے کے بعد زمین کی کیفیت ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتی وہ زمین سرسل و شاداب بن جاتی ہے اور اس پر پھول کھلنے لگ جاتے ہیں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھول مرجا کر پھر وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے تو یہی حال انسانی زندگی کا ہے کہ آج اگر طاقت ہے تو یہ طاقت جلد ہی ختم ہونے والا ہے ذائق ہونے والا ہے اور پھر اس نے اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے اللہ تعالیٰ السلام اور اللہ تمہیں بلاتا ہے سلامتی کی کے گھر کی طرف وہی حدیث میں یشا اور وہ چلاتا ہے جس کو چاہے مستقیم سیدھے راستے پر تو جن لوگوں کو اللہ نے صراط مستقیم پہ لگا دیا ہے جن لوگوں کو اللہ نے نئے کاموں کی کرنے کی توفیق دی ہے اس میں ان کا اپنا کمال نہیں بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے بے شمار لوگوں میں سے ان کو اپنے حکموں کی ادائیگی کے کاموں پہ لگا دیا یہ اللہ کے منتخب شدہ لوگ ہیں اس پر ایسے لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن کو اللہ فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے یہ ان لوگوں کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے اللہ دین احرم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بدائی کی ان کے لیے بھلائی ہے وہ زیادہ تم اور زیادہ ہے اور نہ چڑھے گی ان کے منہ پر سیاہی اور نہ رسوائی اولا ایک اسحابل جنت خفیہ خالدون یہی لوگ ہیں جنت والے جو اس میں سدا رہیں گے یعنی قیامت کے دن کی پریشانیوں سے ذلت اور رسوائی سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے وہ لدینہ کا سب اس سید آتے اور وہ لوگ جنہوں نے کمائیاں ہیں کمائی ہے برائیاں جزا سی اتیم گا تو بدنا ہے برائی کا اسی کی طرح انہیں یعنی جس نے برائی کی تو وہ برائی کا سامنا کرے گا بطر حق اور ڈراند لیا ہوگا ان کے چہروں کو رسوائی نے مالہم من اللہ من عاسم کوئی نہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بچانے والا کہ انما اخشیت اس جملے میں اللہ ان کی کیفیت کو بیان کرتا ہے روزِ مخشر کیا یہ ایسے دکھائی دیں گے کہ انما اخسیت وجوہ جسے گویا ڈانپ لیا ہے ان کے چہروں کو من اللیل مزلم ایک اندھیر رات کے طریقے نے اولائک ایک النار یہی لوگ آگ والے ہوں خارج ان اور یہ اس میں صدا رہیں گے شرحم جمیان اور جس دن ہم ان سبوں کو جمع کریں گے اشرک پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شیری کیا مکان کم کیا اپنے جگہ کڑے ہو جاؤ انتم تم بھی شرکا حکم اور تمہارے شریف بھی فضنا بے نہ درمیان مباحثہ کرائیں گے وقال اشور کا کہیں گے ان کی شریف ما یعنی جن کو یہ پکارا کرتے تھے جن کی یہ پوجہ کیا کرتے تھے جن سے انہوں نے آخرت میں کامیابی کی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی وہ منکر ہو جائیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ تم نے ہماری بندگی کی فقفا بلاہ شہید نا و بینکم سو کافی ہے اللہ کے ہمارے اور تمہارے درمیان ان نہ نانا عبادت کم لوافین بے شک ہم تو تمہاری زندگی سے تمہاری عبادت سے بےحبر تھے خنا نے کتب لوگ نفس صنع اسلفت وہاں جانج لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے پہلے کیا مولاح اور وہ رجوع کریں گے اللہ کے طرف جو ان کا مولا ہے انفترون اور گم ہو جائیں گے ان سے جو کچھ انہوں نے جھوٹ موٹ اپنے طرف سے بنائے رکھے تھے کہ بھائی یہ ہم قیامت کے دن کامیابیوں سے امکنار کریں گے یہ ہم قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچائیں گے تو بھئی یہ اختیار اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں جن لوگوں نے اپنے طرف سے ایسوں کو بنائے رکھا ہے تو اپنے طرف سے بنانے سے اللہ کے ہاں کوئی ایسا طاقتور ہستی بن نہیں سکتا جس کو اللہ نے نہ بنایا ہو وآخر الدوانا أن الحمد لله في العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يلغقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر اکتیس سے لے کر آیت نمبر اکتالیس تک کی آیتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالی اس رکو میں کچھ ظاہری دلائل سے ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے جو حقل اور شعور رکھنے کے باوجود اللہ کی مخلوق کو اللہ کے مخلوق میں اللہ کا شراکت دار سمجھتے ہیں اور اپنے نفع و نقصان میں بجائے اللہ کے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں نقصان سے بچائیں گے اور یہ ہمیں کامیابیوں سے امکان کریں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو تم کامیابیاں چاہتے ہو تو ان کامیابیوں کے اسباب کا پیدا کرنے والا کون ہے جس ذات نے کامیابیوں کے وہ اسباب پیدا کی ہے اسی ذات کے دست قدرت میں لوگوں کو کامیابی عطا کرنا ہے اور اللہ نے یہ اختیار اپنے مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں دیا چنانچہ اس شاید باری ہے الحجیے میں یہ رزوقم میں نہ سمائے کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمان کی طرف سے یعنی بارش برسا کر وی اور زمین کی طرف سے یعنی زمین سے فصلیں اگا کر املے کو سما یا کون مالک ہے تمہاری قوت سماعت کے یا کانوں کی ول ابسارا اور کون مالک ہے تمہارے آنکھوں یا تمہاری قوت بسرت کا یعنی تمہیں یہ کان اور آنکھ کس نے کی ہے اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے یعنی مرے ہوئے انڈے سے زندہ بچہ کون نکالتا ہے وہ یخرج المیے اور کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے می تبدر المرا اور کون تدبیر کرتا ہے ان تمام کاموں کا کہ جس سے ہوائیں چل رہی ہیں جس سے بارش ہو رہی ہے جس سے فصلیں اگ رہی ہیں اور جس سے بدلے آتی ہیں اور پانی برستی ہے تو یہ سارا تقدیر کون کرتا ہے اگر آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شراکت دار کہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہنچ کر اس کہنے پر مجبور ہو جائیں گے فصیق کہیں گے اللہ کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے رقول پساب کہہ دیجیے افراد تغون پھر تم اسی اللہ کا تغوا کیوں نہیں اختیار کرتے ہو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو فضال کم اللہ ہو رب و الحق سو یہی ہے اللہ جو تمہارا برحق رب ہے فما باد الحق سو کیا بچتا رہتا ہے حق کے بعد سے وہ گمراہی کے فانات بس تم کہاں مارے مارے کرے جا رہے ہو کہ نفع اور نقصان کسی اور میں تلاش کر رہے ہو نفع و نقصان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے قزا دیکھا اسی طرح حق خود کلیمت و رب دیکھا ٹھیک ہے ان لوگوں پر فصو نافرمان ہے یہ کہ وہ ایمان نہیں جائیں گے یعنی اللہ نے شروع ہی میں یہ جو فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو نافرمان رہیں گے وہ اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے دولت ایمان نہیں پا سکیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ بات نافرمانوں کے حق میں سچ ثابت ہوگئی کل کہہ کی دیجیے کیا کوئی ہے تمہارے شریکوں میں میں یبدا الخلقہ وہ یہ کہ پیدا کرے اس مخلوق کو سنما یو عید ہوں یا پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے اللہ کہہ دیجیے آپ کے اللہ ہی یبد الخلقہ پیدا کرتا ہے تیرے بار سنما یو عید ہوں پھر وہی دوبارہ ان کو لوٹائے گا فنّا تو فکون بس تم کہاں مارے مارے پڑے جا رہے ہو بول کہہ دیجیے ہر منشورہ کام کیا تمہارے شراکت دوروں میں سے کسی سے یہ ہو سکتا ہے میں یہ بھی عید یہ کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ بتا سکے کہہ دیجیے کہ اللہ یہ دن حق ہے وہ لوگوں کو صحیح راستہ بتاتا ہے افم یہ کیا وہ جو سیدھا راستہ بتاتا ہو یا جو رہنمائی کرے حق کی طرف کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے ام یہ وہ, یا وہ کے جو خود راستے پہ نہیں بسم اللہ گیارہویں یہ پانچواں رقو ہے اور یہ رقو آیت نمبر اکتالیس سے لے کر آیت نمبر چون تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اللہ تبارک مطالعہ اس رکو میں اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایسے دلائل اور براہین سننے کے بعد بھی آپ کی تکزیب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم اپنا فرض ادا کر چکے تمہارے سمجھانے میں لیکن تم ہمارے سمجھانے سے سمجھنا نہیں چاہتے ہو تو اب میرا تمہارا راستہ الگ الگ ہے تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو میں اپنے عمل کا ہر ایک کو اس کے عمل کا سمر ضرور مل کے رہے گا اللہ تبارک و وطالعہ کے شعب ہے اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں فکلی عملی بس آپ کہہ دیجیے کہ میرے لیے میرا کام والم اور تمہارے لیے تمہارا کام ان تم بری اون مما مم میں ذمہ ہوں اس سے جو تم بریو ذمہ ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں وہ انا بریما تاملوم اور میں بڑی ذمہ ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہوم ایک اور ان میں سے بات وہ ہے جو آپ کے کلام سننے کے لیے آپ کے طرف کان لگائے رکھتے ہیں افانس میں اسم کیا آپ سنائے گا بہروں کو ولو کانولا اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں یعنی یہ عقل کے بہرے ہیں اگر یہ بظاہر آنکھیں کھل کر آپ کی طرف دیکھنا شروع کریں آپ کے میٹر سے بیٹھ کر تو چونکہ ان کا مقصد عمل کرنا نہیں ہے ان سنے ہوئے باتوں پر اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ بہرے ہیں فمن ہوم میں اور بات وہ ہے کہ جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں افان تل اومیا کیا آپ راستہ دکھا سکتا ہے اندو کو اگرچہ وہ کچھ بھی سوج نہ رکھتے ہوں تو ظاہر بات ہے یہ ناممکن بات ہے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اندہ بنا لیا ہے تو اندے کو راستہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا الناس لیکن لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں یعنی گناہ کر کے ظلم کر کے حفقلفیاں کر کے شروع اور جس دن جمع کرے گا ان کو وہ یا وہ نہیں رہے اللہ من مگر ایک گڑی دن کے یا توارفون بہنا وہ ایک دوسروں کو پہچانیں گے خدر اللہ دینا کا زبو بلقا اللہ یقیناً خسارے میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ملنے کو جٹلایا وما گون و اور وہ جو سیدھے راستے پر نہ نورین کا باب الدین اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں باد ہو کہ جو ہم ان سے کہتے ہیں اولت کا یا ہم آپ کو وفات دے دیں فیلر جو ہوں تو ہماری طرف ان سبوں نے لوٹ کے آنا ہے سما شہید اللہ فدون پھر اللہ گواہ ہے ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں بلکل امت رسول اور ہر فرقے کا ایک رسول ہے فَإِذَا رسول رَسُولُهُمْ فا جب پہنچا ان کے پاس ان کے طرف بھیجا ہوا رسول خود یا بئی نہ کے فیصلہ ہوا انصاف سے وهم لا ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا تو ہر جماعت کے طرف ہر زمانے میں اللہ نے رسولوں کو مبوز کروایا ہے اب اللہ نے ان پر اتمام حجت انصاف کے ساتھ کر دیا ہے تو قیامت کے دن وہ یہ بہانہ نہیں کریں گے کہ اللہ ہمارے زمانے میں یا ہمارے طرف اپنے رسولوں کو کیوں نہیں بیچا یہاں تک کہ آخری زمانے کے تمام لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوز کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے میں جو یہ بات بھی شامل ہے کہ لوگوں اس وقت کے لیے اپنے عمل کے ذریعے تیاری کرو کہ جس وقت انسانوں کا جانچ ہوگا ان کے اعمال کی بنیاد میں تو وہ یقولون اور غلط کہتے ہیں متا حاضر وادوں کب ہوگا یہ وعدہ ان کو تم سواد اگر آپ سچے ہیں کُل کہم ولا نفان میں مالک نہیں اپنے واسطے برے کا نہ بھلائی کا ماشا اللہ مگر وہ جو اللہ چاہے تو بن میں تمہاری بد برائی کیسے چاہ سکتا ہوں یا تم پہ برے حالت کیسے لا سکتا ہوں نکل لی امر اچل ہر جماعت کا ایک وعدہ ہے اجل جب پہنچے گا ان پر ان کے وعدے کا وقت تو فلا فلاں پیچھے نہیں سرک سکیں گے ایک گھڑی ولا یستم اور نہ آگے بڑھ سکیں گے دیجئے ارائے تم یہ تم جب واقع ہوگا آمن تم بھی تم اس پہ ایمان لاؤ گے پھر تم سے کہا جائے گا جلون کیا اب قائل ہوئے ہو اور تم اس سے پہلے اس کے جلدی کیا کرتے تھے سم نقیلین غلم پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جو ظالم ہیں یا جو گناہ ہیں کہ زو کو عزابت اب تم ہمیشی کا عذاب چکو ہل تجونا بے ماگن تم تک سب تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو کچھ تم کمال آئے ہو وہ استم بھی کا حقن ہو اور وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ اچھا ہے قل کہہ دیجئے ای ہاں وردی اور مجھے میرے رب کی قسم ان لحقن شد البتہ یہ سچ ہے وما انتم بنوزین اور تم اس اللہ کو تھکا نہیں سکو گے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے یقین ہونے پر قسم اٹھا رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہاں مجھ کو میرے رب قسم اللہ تبارک و تعالیٰ جس حساب اور کتاب کے بارے بتاتا بتلاتا ہے جس قیامت کے بارے میں بتلاتا ہے جس جنت اور جہنم کے بارے میں بتلاتا ہے یہ سب کچھ سچ ہے اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشاد ہے نسلم گم تن یہ ایسا سچ ہے جس طرح تم میں سے ایک بولنے والا بولنے والے کے بولی سچ پر مبنی ہے کہ یہ بندہ سچ مچ بول رہا ہے اور جس ایک شخص کو اپنے بولنے میں کوئی شک نہیں اسی طرح اس کو اللہ کے اس وعدے اور بائید پر بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے جو اللہ نے ہر انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں کیا ہے اور آخرت کے بارے میں کیا ہے باخود الحمد للہ روحی یہ چتر رکو ہے اور یہ ریت نمبر چوند سے لے کر آیت نمبر اکسٹھ تک کے آیتوں کے مشتمل ہے اس رقو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ رقو کے تسلسل کو جاری رکھا ہوا ہے گزشتہ رکو کے آخر میں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں مجھ کو میرے رب کی قسم یہ قیامت برحق ہے اور قیامت کے برحق ہونے اور قیامت کے واقعہ کرنے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے مرضی کے خلاف کام پہ مجبور نہیں کر سکتے ہو اور نہ اللہ کو تکا سکتے ہو اب اس رکو میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ہر انسان پر قیامت کے وہ گڑی آئے گی تو جس نے گناہ کیا ہے جس نے نافرمانی کی ہے وہ پھر وہاں تمنا کریں گے کہ کاش یہ دنیا و مافیہ سب کچھ ہمارا ہو جائے اور یہ ہم خدا کو دے دیں اللہ کو دے دیں اور اس کے بدلے وہ ہمارے گناہوں پر سے ہمارے نافرمانیوں پر سے پردہ نہ اٹھا لیں تو یہ ہمیں منظور ہے اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پر کسی ایسے انسان کے ایسے آرزو اور تمنا پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی تو اللہ فرماتا ہے کہ اس لمحے کے آنے سے پہلے پہلے اپنے امار کی اصلاح کر دو کہ جب اس لمحے تم اپنے گناہوں کو اللہ کے حضور چپا نہیں سکو گے اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ <نَفْسِن> اور اگر ہو ہر شخص کا ظلمت جو گناگار ہے ما وہ کچھ فی الوے جو زمین میں ہے لفتدت بھی ہی پھر وہ بدلے میں دے اپنے وہ اثر الامتا اور چپانا چاہے اپنے ندامت کو لم نا راؤل آزاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو بخوبیہ بہنا بالکش اور فیصلہ ہوگا ان کے درمیان احساس سے وهم لا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں الا سنو وعد اللہ سنو کہ نواب اللہ حکن بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لا لیکن لوگوں میں سے بہت سارے نہیں جانتے وہی ومید وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ علہ ترجعون اور اسی کے طرف تم سبوں کو لوٹایا جائے گا قد چکا تمہارے پاس من ربکم رب نسیت تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی صورت میں وشفاء شفا فی صدور اور اس میں شفا ہے دلوں کے لیے جو کچھ دلوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے وہ ہدن اور اس میں ہدایت ہے ورحمت رحمت العلم اور یہ رحمت ہے مسلمانوں کے لیے جو کچھ انسانوں کے دلوں میں ہے سینوں میں ہے قرآن تعلیمات اس کے لیے شفا ہے انسانوں کی سینوں میں پیدا ہونے والے جو حسد بغض کینا اور نا ناجائز جذبہ انتقام یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کے اندر فساد کے باعث بنتے ہیں اور قرآن تعلیمات انسان سینوں سے ایسے اسباب کو نکال بحر کرنا چاہتا ہے کہ اگر ان کو عمل شکل دی جائے تو وہ معاشرے میں فساد کے باعث بنے یہی اسلام اور یہی قرآن کے بنیادی عقائد اور خصوصیات میں سے ہیں کہ اسلام بروں کو نہیں بلکہ برائیوں کو ختم کرنے کا کہتا ہے جب برائیاں ختم ہو جائے گی تو برے خود بخود نہیں رہیں گے لیکن اگر بجائے برائیوں کے بروں کو ختم کیا جانا شروع کر دیا جائے تو ایک برا ختم ہو جائے گا بورائی کے اسباب کی موجودگی کی وجہ سے دوسرا بورا جا کر کے اس برائی سے چمڑ جائے گا تو چوری کے اسباب ختم کرنے ہیں ڈاکے کے اسباب ختم کرنے ہیں اور اسی طریقے سے جتنی بھی معاشرے کے اندر دوسروں کے لیے پریشانی کے ذرائع ہیں ان ذرائع کے بنیادی اسباب کو ختم کریں گے اور جب تک وہ اسباب ختم نہیں ہوں گے تو معاشرے کے اندر سے فساد ختم ہو کر صالح معاشرہ وجود میں نہیں آ سکے گا قل کہہ دیجیے اللہ, اللہ کے فضل سے بے رحمتی ہی اور اس کی مہربانی سے فلی افرا ہو سو اسی پر ان کو خوش ہونا چاہیے وہ خیر یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں کل کہ دیجیے آئے تم یہ بتلاؤ تم ماں انض اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے لیے رزق فیضان تم نے ہو حرام ہنارن پھر تم نے کر دیا ہے اس میں سے اپنے طرف سے بعضوں کو خلال اور بعضوں کو حرام بلکہ اللہ کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دے رکھی ہے ہم اللہ تفترون یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوزین اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا یخرون اللہ کا یوم قیامت جو اللہ پر جوڑ باندھتے ہیں قیامت کے دن یعنی قیامت کے بارے ان کا کیا خیال ہے کہ ان کو یوں ہی رہنے دیا جائے گا ان اللہ بے شک اللہ تو بڑے کرم کرنے والے ہیں لوگوں کے اوپر ولاکن نہ لا احمد لیکن لوگوں میں سکثریت وہ ہے جو نا ہے جو حق بات کو نہیں مانتے شکر ادا نہیں کرتے شکر کا تقاضا تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے اپنے مخلوق میں سے بندوں کے لیے ممنوع قرار دیا ہے تو اسے خود کو منع کریں جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے حالات سمجھتے ہوئے بخدر ضرورت اس کو اپنے استعمال میں لائے بخدر حاجت اس کو استعمال کریں لیکن اللہ کے حلال کیوں میں سے حرام سمجھنا اور اللہ کے حرام کی ان میں سے حلال سمجھنا یقینا یہ بے انصافی کی بات ہے اور ایسے بے انصافوں کو قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کیا برقاؤ ہونا چاہیے یہ فیصلہ اپنے امان پر نظر رکھتے ہوئے ان کو اپنے بارے میں خود کر لینا چاہیے وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من نسخال زرّة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين جارنباري سوري نسخي السات مركوه اور یہ رکو آیت نمبر اکسٹھ سے لے کر آیت نمبر اکہتر تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے اس رقو کے پہلے آیاتوں میں اللہ تبارک وطالیہ کے علم محیط اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بے مثال وسعت کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے کی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام اور جس حال میں ہمیشہ ہوتے ہیں خواب و قرآن پڑھنے کی حالت ہو یا کوئی اور عمل اسی طرح تمام انسان جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہیں اور آسمان اور زمین میں کوئی ایک ذرہ بھی ہم سے چھپا ہوا پوشیدہ نہیں ہے بلکہ ہر چیز کتاب مدین یعنی لوہے محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور جو چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے سے علم میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان صفات کے ذریعے ان لوگوں پہ حقیقت کو منکشف اور واضح کرنا چاہتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریکر دانتے ہیں یا جن کو اللہ کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے روز معاشر کے حساب اور کتاب میں اللہ کا شراکت دار سمجھتے ہیں یا ان سے وہ امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ جو اللہ سے وابستہ رکھنا چاہیے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر یہ انسان مجھے چھوڑ کر اوروں کے پیچھے کیوں اس نیت سے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے یہ ہمیں جہنم سے بچائیں گے یہ ہمیں ہر مشکل میں ہمارے دست کریں گے جبکہ اللہ تبارک و تعالی کے علم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمت سے کوئی باہر نہیں اور اللہ کے علم اور اللہ کے حکمت اور اللہ کے قدرت اتنا وسیع ہے کہ اس کا مقابلہ اللہ کے اس کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا لہٰذا انسانوں کو اپنے ضروریات میں اپنے خواہشات میں اپنے مدد اور طلب میں اس اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جس کے علم کے وسطی اور جس کے قدرت کے وسطی بھی مثال ہو بھی مثال ہے نہ کہ ان کے طرف کہ جو خود اپنے ضروریات میں اللہ کے محتاج ہے سنانچہ اللہ تبارک وطالعہ کا اشار ہے وما ماتکون فی شان اور آپ نہیں ہوتے کسی بھی حال میں وہ ماتل من منقرآن اور نہ آپ پڑھتے ہیں قرآن کے کچھ حصہ ولاً مِن اور نہ تم عمل کرتے ہو کوئی بھی امن اللہ کل شہودن مگر ہم ہوتے ہیں تمہارے پاس حاضر یعنی ہمیں تمہارے تمام اعمال کے بارے میں علم ہے استفی ضون جب تم مصروف ہوتے ہو اپنے ان کاموں میں وہاں سے وہ اور غب نہیں ذرہ برچی زمین میں اور نہ آسمان میں ولا اصغر من ولا اکبر اور نہ اس ذرے سے بھی چھوٹی چیز یا اس سے بھی بڑی اللہ فی کتاب مبین مگر وہ سب ایک کلی ہوئی کتاب میں ہے ذرہ جس کو کہا جاتا ہے محققین لغت نے اس کی وضاحت کی ہے اور اس کے اندر بے مثال اور بے شمار روایات انہوں نے نقل کی ہے بعض محققین فرماتے ہیں کہ زم روی زمین پر رینگنے والا جو چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے چیونٹی سرخ والی اس کے سر کو ذرہ کہا جاتا ہے بعض محققین فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سردی کے موسم میں جب مشرق کی طرف سے صاف موسم کے اندر سورج نکلتا ہے پورے آب اور تاپ کے ساتھ اور جو ہی وہ سورج کڑکی یا روشن دان کے اندر سے ہوتا ہوا گھر کے اندر پڑتا ہے تو اس کے سورج کے کرنوں میں تیرتا ہوا ریت چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن پکڑا نہیں جا سکتا اس کو जाता کہا جاتا ہے بعض محققین فرماتے ہیں کہ گندم کے دانے کے چار حصے کر دی جائے تو ایک حصے کو ذرہ کہا جاتا ہے بہرحال مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیز جو کہ انسان کے نظر میں تو آ سکتی ہے لیکن شاید قابو میں یا فائدے میں نہیں آ سکتی اللہ تبارک وطادہ اپنے بندوں کے اس درجے کے عمل سے بھی بے خبر نہیں ہے بلکہ باخبر ہے اور قیامت کے دن جس نے اتنے درجے کے بھی عمل کیے ہوں گے چاہے وہ اچھا ہوں یا برائیاں قیامت کے دن وہ اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اللہ ان اولیاء اللہ سنو اور یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں لاہو فن علیہم ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا وہ اللہ محضن اور نہ وہ غمکین ہوں گے اولیاء اللہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ولی اولیاء ولی کی جمع ہے اور ولی کا معنی ہے دوست اولیاء اللہ کے علامات اور پہچان تفسیر مظہری میں ایک حدیث قدسی کے حوالے سے یہ نقل کی گئی ہے کہ اولیاء اللہ یا ولی وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میرے یاد کے ساتھ یاد آئی اور جن کے یاد کے ساتھ میں یاد آؤں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں اور اللہ کے عظمتوں کے تذکرے ہوں تو فوری طور پر انسان کا ذہن ایسے لوگوں کی طرف چلے جائیں جو بہرے علم ہو ہو گزرے ہو تقوی کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے خفواہی کے لحاظ سے انسانی دوستی کے لحاظ سے شرافت کے لحاظ سے دیانت اور امانت کے لحاظ سے انسان کا ذہن فوراً ان کی طرف چلا جائے جب بھی اللہ کا ذکر ہو تو بندوں کا ذہن ایسے بندوں کی طرف چلا جائے کہ بھائی یہ اصل بندے دیتے جو یقیناً اللہ کے بندہ ہونے کے کے مستحق تھے اور دوسری یہ کہ اللہ کے ولی وہ ہے کہ جن کے گفتگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سفاظ کا ذکر ہو اللہ کے عظمتوں کے تذکرے ہو یعنی بڑی واضح اور جامع حدیث خود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میرے یاد کے ساتھ یاد آئے اور جن کے یاد کے ساتھ میں یاد آؤں اور ابن یزید کے حوالے سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث نقل کی گئی ہے آسن فرمایا کہ اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے اذا رؤو اللہ یعنی جن کو دیکھ کر بندے کو اللہ یاد آئے اس لیے کہ وہ چلتے پھرتے بولتے سنتے جاگتے سوتے اور ہر کام ہر عمل کرتے وہ گویا اللہ کے حکموں کا ایک زندہ اور جاوید مثال ہوتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اللہ کے یاد کی توفیق اور دنیاوی فکروں کی کمی محسوس ہو یہ علامات اس کے ولی اللہ ہونے کی ہے تفصیری مظہر میں فرمایا گیا ہے کہ عوام نے جو اولیاء اللہ کے علامات کشف و کرامات یا غیب کی چیزیں معلوم کرنے کو سمجھ رکھا ہے یہ غلط اور دونا ہے ہزاروں اولیاء اللہ وہ ہے جن سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور اس کے خلاف ایسے لوگوں سے کشف اور غیب کی خبریں مقبول ہے جن کا ایمان بے درست نہیں ہے اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا جب کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف کرامات اور معجزات کا مطالبہ کیا غیر کے باتوں کے بارے میں معلوم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فروغ کے رسول نے ان کے جواب ہی کہا کہ بےغیب کا علم تو اللہ کے ذات کے پاس ہے اور اگر اللہ چاہے تو وہ مجھے معجزات عطا کریں اور میرے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں تو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچانے والا ہوں تو لوگوں نے ولی جو ایسے لوگوں کو سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایسے کرامات ظاہر کریں ایسے خلاف معمول کام کرنا شروع کریں کہ جس سے وہ لوگوں کو اپنے سے مرغوب کر دیں تو یہ ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے و اولیاء اللہ کی سب سے بڑی نشانی جو اور محبین نے بیان کی ہے اور جیسے کہ پہلے تفسیر مظہری میں حدیث سکوسی کے حوالے سے کہ وہ فرائض کا پابند ہوتا ہے وہ واجبات کا پابند ہوتا ہے وہ سنتوں کا پابند ہوتا ہے اور وہ محرمات تو دور کے بعد وہ مکروحات کی بھی قریب نہیں با... ہوتا اور وہ ایسے گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ جس میں غیبت جس میں تہمت جس میں نظام جس میں کسی کی تحقیق تحقیق کا انصر کا شائبہ بھی ہو وہ ایسے باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ کا احساس ہے کہ ایسے اولیا جو میرے دوست ہیں نہ ان کو دنیا میں کوئی ڈر ہوگا اور نہ آخرت میں کوئی غم اب اس ڈر سے مراد کیا ہے اس ڈر سے مراد وہ ڈر ہے کہ جو عام طور پہ عام انسان کو لاحق ہو سکتا ہے حالانکہ خوف اور ڈر تو دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کو لاحق ہوتے رہتا ہے لیکن وہ خوف ایسا خوف نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ جزا فضا میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ تبارک وطالعہ پر سے ان کی توجہ ہٹ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے آیات میں مدقین کے سفاطی ویل فرمائے اللہ وین آمنو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور یتقون اور وہ جو تقوا اختیار کرتے ہیں اور تقوی اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو فرائض ادا کرتا ہو جو محرمات سے خود کو بچاتا ہو لہو مل بشرو فل خیات وخرات ایسوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی بدل بدلتے نہیں ہیں اللہ کے باتیں یعنی اللہ نے جو یہ فرما دیا ہے سو فرما دیا ہے ظالف العظیم یہ ہے بہت بڑی کامیابی ولا اور آپ کو رنگ میں مبتلا نہ کرے ان لوگوں کے باتیں اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَنِعَا اصل میں سر عزت اللہ ہی کیلئے ہے وہ سمیع العلیم اور وہی سننے والا جاننے والا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف اوقات میں منکرین آتے اور وہ کہتے کہ بے وہ فلاں بندہ جو آپ کے مخالف ہے آپ کی دین کے منکر ہے تو دیکھو وہ کتنا معزز ہے اور شہروں میں آبادیوں میں محلوں میں اس کو کس طرح ادب اور احترام کے ساتھ اس کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے اللہ تبارہ کو اطالح فرماتے ہیں کہ تمام تر عزت اللہ ہی کے پاس ہے اور دوسری جگہ اللہ نے اشار فرمایا ہے اللہ عزت ہی اصل معزز تو اللہ کے ذات ہے پھر اللہ کے رسول ہیں اور پھر ایمان والے ہیں دنیا میں انسان جس چیز کو ذریعہ عزت سمجھتے ہیں وہ اصل میں وقتی چیزیں ہیں آج وہ معزز ہے کل کوئی اور ہوگا اور اصل معزز اللہ کے نظر میں وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی معزز رہے اور آخرت میں بھی معزز ہی رہے ادا سنو اِنَّ لِلَّهِ مَن فِي وَمَن فِي الْأَرْضِ بشک اللہ منفی سماوات بے شک اللہ ہی کے لیے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی ہے زمین میں شرکات اور یہ جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں اللہ کے سوا اور شریکوں کو پکارنے والے ان نہیں پیروی کرتے ہیں مگر محض خیالات کے اور انہم اللہ رسون اور وہ لوگ نہیں چل رہے مگر محض اٹکلے دڑاتے ہوئے یعنی محض اندازے لگا رہے ہیں حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کو مشکل میں پکارا جانے کا مستحق اللہ نے قرار ہی نہیں دیا الذي اللہ وہ ذات ہیں جعل لکم اللیلہ جس نے بنایا تمہارے لئے رات کو لتسکنو فیہ کہ تم اس میں آرام کرو ونہار مفسرہ دن بنایا ہے تمہارے دکھلانے والا انہ فی ذالک لآیت اللی قومی اسنعون بشک اس میں نشانیہ ہے ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں قال اتخذ اللہ ولدن لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا سبھا وہ اس سے پاک ہے غنیو بنیاز ہے لہو مافصل سماواد ما اب اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اگلے اعتبار سے انسان اولاد اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ان کے لیے سامان راحت و مقدار میں جمع کرے مشکل میں ان کے کام آئے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے تو اللہ ایسے تمام تر صفات سے منذہ ہے وہ اللہ تو ہر چیز کا خالق اور مالک لہٰذا اس کو آس باپ کی کسرت کی ضرورت نہیں وہ اللہ سدا ہمیشہ بادشاہ رہنے والا اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں من سلطان لہٰذا نہیں ہے تمہارے پاس اس طرح کے عقیدوں پر کوئی بھی دلیل اطلمانہ تالمن کیوں جھوٹ کہتے ہو اللہ پر جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے بلکہ ان دیکھیے ان لذین بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ لائف وہ کبھی بھی بھلائی ان نہیں پاتے اب یہ ہے کہ دنیا میں تو خوشحال ہے اللہ فرماتے متعلق دنیا یہ تھوڑا سا نفع ہے دنیاوی زندگی کا سم علین مر پھر ہماری ہی طرف ان سبوں کو لوٹ کے آنا ہے سم منوزیق العذاب آزاب شدید اب ماں فرون پھر ہم ان کو سخت ترین عذاب سے چکائیں گے ان کے ان کفری عقائد کی وجہ سے اور کفریہ اعمال کی وجہ سے وہ اخردانہ الحمد للہ رب اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم من نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي متذكيري بآيات الله تعالى الله تغكلت فأجمع أمركم سم لا سم لا پاریس یونس کے. یہ آٹھواں رکو ہے اور یہ رقو آیت نمبر اکہتر سے لے کر آیت نمبر بیاسی تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں حضرت نوح علیہ سلاد و کا واقعہ قدر وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائی ہے اس حوالے سے کہ ہر نوح علیہ السلاط و سلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے کچھ مخلوق کو شراکت دار سمجھ رکھا تھا اور اللہ کے بجائے وہ ان کی بندگی کیا کرتے تھے ان سے استعانت اور مدد مانگا کرتے تھے ان کے ناموں کے نظر و نیاز اور قربانی دیا کرتے تھے بھانو علیہ سلاۃ نے ان لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور ساتھ ہی ان کے سامنے اللہ کے سوا اوروں کا خدا نہ ہونا اس انداز سے بیان کیا کہ بھئی جن کو تم اللہ کے سوا نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو ان تمام کو جمع کر دو اور پھر میرے خلاف تم اپنے سارے سادشوں کو لڑا دو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو اس لیے کہ اگر وہ ایسے مافوق الفطرت طاقتور ہیں اس کائنات میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ مجھے نقصان سے امکنار کر دیں گے لیکن یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کائنات میں اپنے سوا اپنے طرح کا طاقت کسی اور کو نہیں بخشا اور نہ ایسے اختیارات کسی اور کو سونپے ہیں کہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے بجائے پھر اس کی طرف رجوع کرے اس شادی بڑی بطل علیہم اور پڑھ کے سنائیے ان لوگوں کے سامنے حال حضرت نوح سلاۃ وسلام کا اس قال علی ہی جب انہوں نے کہا اپنے قوم سے یا قوم اے میرے قوم انکرانا قبور علیکم اگر باری ہوا ہے تم پر مقامی میرا کڑا ہونا و تذکیری اور نصیحتی کرتے رہنا بے آیات اللہ, اللہ کے آیاتوں کے ذریعے بروسا اللہ پر ہے فاج میں کر مقرر کرو وہ شرکا اور جمع کرو اپنے شریکوں کو بھی سم ملا یقین امرکم پھر نارہ تم پر تمہارا وہ کام کسی طرح سے شبے میں گزرو میرے ساتھ ولہ ترون اور مجھے کوئی مہلت نہ دو فائن طبل رہے پھر بھی اگر تم روگردانی کرتے ہو فما من پس میں نے تم سے کچھ بھی اجرت نہیں چاہی یعنی اللہ کے باتوں پر ان اجریا اللہ نہیں ہے میرے مزدوری مگر اللہ ہی کی ذمہ یعنی ثواب کی امید کے نیت سے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں وہ عمر تو مجھے حکم ہے ملن مسلمین یہ کہ میں رہوں اس کے فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے اللہ کا ارشاد ہے فقت ذبو اس قوم نے حجم علیہ السلام کو جٹلایا تو انجام یہ ہوا فن جائے نہ ہو بس ہم نے ان کو نجات دی اور ہم ماحو فلک, فلک اور جو ان کے ساتھ پیشیم ہیں وہ جا خدا اور ہم نے ان کو قائم مقام کر دیا وہ اب الدین اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو کس ذبوب آیاتنا جنہوں نے ہمارے باتوں کو جٹلایا فنزور پسندی کیے کہ فقان آپ کے بت المنظرین کیسا ہوا انجام ان کا جن کو ڈرایا گیا تھا ذمہ باسنا پھر ہم نے بھیجا ممبادی نوح علیہ السلام کے بعد رسولن کتنے پیغمبر علاقوں میں کی قوموں کی طرف فجاس آئے وہ پیغمبر بال کھلی دلائل کے ساتھ فما بما من قبل و پسنا تھے وہ لوگ ایمان لے آئے اس بات پر جس کو وہ سب سے پہلے لفٹا چکے رضا نے محتین ایسے ہی ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں کے اوپر یعنی یہ ان کے گناہوں کا اثر اور نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اور دماغ حق کو قبول نہیں کرتا گویا انہوں نے اپنے دل اور دماغ کے اوپر گناہوں کا ایک ایسا لیپ لگا دیا ہے کہ جس پر پانی کی طرح پانی اوپر سے گزر تو جاتا ہے لیکن اندر داخل نہیں ہو سکتا من بعد ہی موسا پھر ہم نے بیچا ان کے بعد موسا علیہ السلام کو وہاں اور ہارون علیہ السلام کو اِلا فرعن وی فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بےآیات نا اپنے طرف سے نشانیاں دے کر فس تک انہوں نے خود کو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے سے بالا سمجھا کہ بھائی یہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا یہ اور لوگوں کا کام ہے ہم اس سے بالا کر لوگ ہیں وہ مجرمین اور وہ لوگ تھے حق دن پر جب پہنچی ان کے پاس سچی بات ہمارے پاس ہے قالو وہ کہنے لگے ان لسحر مبین یہ تو کھلنا جادو ہے موسیٰ موسیٰ سلاۃ السلام نے فرمایا تقور حقی کیا تم کہتے ہو حق وقت تمہارے پاس کہ کی کیا یہ جادو ہے حالانکہ وَلَا نجات نہیں پاتے جادو کرنے والے یعنی کبھی بھی جادوگر کامیابیوں سے امکنار نہیں ہوتے اور یہ جو بظاہر وقتی طور پہ کامیابی ہے تو یہ چند لمحات کی یا چند ساتھوں کی کامیابی ہے آلو کہا ان لوگوں نے جتنا کیا تو آیا ہے کہ ہم کو پھیر دے اس راستے سے جس پر ہم نے اپنے آبا و کو پایا بتکون رکمل کے بری افل عرب اور یہ کہ تمہیں سرداری مل جائے اس ملک میں رقما بھی ممنین اور ہم نہیں ہیں تمہیں ماننے والے تم پر یقین کرنے والے ارزام لگا دیا وقال فرعون اور فرعون نے کہا ائتونی بکل صاحر علیم لاؤ میرے پاس جو جادوگر ہو سب سے زیادہ پڑے لکے فلمہ یا السحارتو پھر جب آئے جادوگر قال لہم موسیٰ کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے انقو ما انتم ملقون کہ ڈال دو جو تم ڈالتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق واقعات پیلے ہو حضرت شرطہ آگے آئیں گے سورة تاہہ میں پھ عرد موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے معجزہ رکھ دیا اس کے طلب کرنے پر تو اس نے اس کو جادو کہہ کر کے مسرت کر دیا منکر ہوا اس سے اور یہ کہا کہ بھائی آپ تو جادوگر ہیں اور ہم آپ کے اس جادو کے مقابلے میں جادو لا کر مقابلہ کریں گے پھر اس نے اپنے لوگوں کو دوڑایا شہروں میں اور اس نے بڑے پیمانے پہ جادوگروں کو جمع کیا اور اس کے لیے وقت اور ٹائم مقرر کیا گیا دن مقرر کیا گیا جب وہ سارے جادوگر وہاں جمع ہوئے تو انہوں نے موسا علیہ سلاۃ وسلام سے کہا کہ اے موسا آپ لاٹھی پہلے ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر ہم اپنا کرتب دکھا دیں تو حرت موسا علیہ السلط نے فرمایا کہ ڈال دو وہ جو تم ڈالنا چاہتے ہو فلما القاؤ پھر جب انہوں نے ڈالا دوسرے جگہ ہے اپنے رسیاں وہ اپنے رسیاں اور اپنی لاٹیاں تو جب وہ ڈال دیئے قادم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو تم لائے ہو یہ ہے جادو ان اللہ اب اللہ اس کو باطل فرما دے گا ان اللہ لا عمر بشک اللہ تبارک و تعداد شریروں کے کام کو نہیں سنوارتا وہی کلیم آتی ہی اور اللہ سچا کرتا ہے حق بات کو اپنے حکم سے مجرم اگرچہ مجرم لوگ اس کو برا وآخر دابانا أن الحمد لله رب العالمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا زريط من قومه على خوف من فرعون بملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض کے <الْمُسْرِفِينَ> یہ رکو ہے اور یہ رو آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر ترانوے تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں بھی حضرت موسل صلاحت اور اس کے قوم کا تذکرہ ہے حضرت مسعد علیہ و سلام نے فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں کے مقابلے میں اللہ کے دی ہوئی موجودی کا اظہار کیا اور لاٹی ان لوگوں کے بنائے ہوئے سامپوں کے اوپر پھینک دیا اور اللہ نے حلم علیہ سلام کے لاٹھی سے اجراہا بنایا جس نے ان سارے سامپوں کو نگل کر کے ختم کر دیا لیکن فرعون نے پھر بھی ایمان سے انکار کیا اور ان لوگوں کو الزام دے کر اپنے آپ کو بری ذمہ کیا کہ بے تم تو سارے استاد شاگرد ہو سارے ایک ہو اور میں تم سبوں کو سزا دوں گا ہمارمنوسا موسا علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے قومی ہی مگر قوم کے کچھ نوجوان اللہ خوف ڈرتے ہوئے فرعون کے مظالم اور ان کے سرداروں کے ظلموں سے یقینا ہوں کہ کہیں وہ ان کو آزمائشوں میں نہ ڈالے اس لیے کہ وہ ان فراؤن في فلاب اور بے فرعون بڑا تکبر اختیار کر رکھا تھا زمین میں اس نے وہ انمصفین اور بے تھا وہ حد سے بڑا ہوا وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم قوم ان کن تم امن تم اگر تم ایمان لے اللہ پر فالح ہی توقلو پس اسی پر بروسہ رکھو ان تم مسلمین اگر تم فرما بردار ہو فکال پس انہوں نے کہا اللہ تو اللہ ہی پر ہمارا بروسہ ہے اور پھر اللہ سے دعا کرنے لگے رب بنا اے ہمارے رب لا کے نہ بنا دینا ہمیں فتنا تل قوم اس ظالم قوم کے لیے تختہ مشت کہ یہ ہم پر اپنے قوت کو آزماتے رہے رب کریم ہمیں ان کے لیے تختہ مشق نہ بنانا ونجنا برحمتك من القوم اور دے ہم کو اپنے مہربانی سے اس کافر قوم سے ہم نے وہی کی موسا علیہ السلام کی طرف اللہ فرماتا ہے وہ عقیحی اور اس کے بھائی کے طرف یعنی ہر جہار قومی یہ مقرر کرو اپنے قوم کے لیے مصر میں گر وہ یوت کم قبل اور بناؤ اپنے گر قبلہ روح واقعی مسلط اور نماز قائم کرو و بشیر المومنین اور ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ چونکہ فرعون کے مظالم اتنے زیادہ تھے کہ مسلمانوں کو یکسوئی کے ساتھ کسی ایک جگہ جمع ہو کر کے عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی اس لیے اللہ نے خصوصی طور پہ ان کے لیے احکامات ناز فرمائے کہ بھئی اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ اور نماز ادا کرتے رہا کرو معلوم یہ ہوا کہ ہر تموسال اثرات وسلام کی قوم کو بھی نماز کی ادائیگی کا حکم تھا اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی وقال موسیٰ اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربنا اے ہمارے رب انکا آتائت فرعون وملئہو بشکتون دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینتاً رونق یعنی خوشحالیاں و اموالاً اور مال في الخیات الدنیا دنیا زندگی میں ربنا اے ہمارے رب لیسلو عن سبیلک تاکہ وہ لوگوں کو گمرہ کریں ترے راستے سے ربنا تمس على اموالهم اے میرے رب ان کے مالوں کو مٹا دیں واشدد على قلودهم اور ان کے دلوں کو دل فلاس یہ ایمان نہ لائے حضرت مثال کا انکار کیا اللہ کے کی حکموں سے ان لوگوں نے روگردانی کی اور بڑے پیمانے پہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور حضرت مثال سلاۃ والسلام کا مذاق اڑایا تو حضرت مسالیہ نے فرمائے تو پرورتی یہ لوگ مالی خوشحالی میں بدمش ہو چکے ہیں رب کریم ان کے ان اموال کو ختم فرما دے اور ان کو اسی حال میں رکھتے ہاتھ تک کہ یہ تیرا دردناک عذاب دیکھ لیں یہ جو میرے حکموں اور تیرے احکامات کے پیروی سے لوگوں کو روکتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کہاں ہے وہ آزاد جس سے ہمیں مسڑ رہتا ہے تو پرورتگار ان کو وہ عذاب دکھا دے قال اللہ نے فرمایا خود کوئی بعوت حکم یقیناً قبول ہو چکی تم دونوں کے دعا فسطیما سو تم دونوں ثابت قدم رہو ولاقت اور مت چلو ان لوگوں کے راستے پر جو ناواقف ہے وجاوزنہ بھی بنی اسرائید البرا ابو گڑیا آ پہنچی کہ جس میں اللہ نے حضرت مصالح صلاح وسلام کے دعا کو فرعون اور اس کے سرداروں کے معاملے میں عملی طور پر ظاہر کرنا تھا اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے قوم کے لوگوں کو لے کر رات و رات مصر سے نکل جائے ہر مسا علیہ و سلام نکل گئے تو جب دریا کے پاس پہنچ پیچھے سے فرون کو پتہ چلا تو اس نے بڑے پیمانے پر اپنا لا لشکر ان کے پیچھے لگا دیا حضرت مثالیہ سلاط و السلام سے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ بھئی ہم تو پکڑے گئے مارے گئے اس لیے کہ پیچھے سے فرعون کے لا لشکر کا دریا سمندر اور آگے سے پانی کا دریا اب ہم آگے چلان مارتے ہیں تو بھی موت اور اگر یہاں کہتے ہیں تو پیچھے سے آنے والے موت کے ہم شہر ہو جائیں گے موسا ہم تو پکڑے گا حضرت مصعل السلام نے کہ اللہ کے بندو صبر کرو اور اللہ پہ بروسا رکھتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کرو اللہ تبارک مسئلہ کی طرف وہی دیجیے کہ موسا آپ اپنے لاٹی کو اس پانی کو پرما جب ہم مسئلہ سلاۃ والسلام نے پانی کے اوپر اپنی لاٹھی مار دی تو اس میں بارہ وسیع اور اریز سڑکیں بن گئی اور ہر ایک سڑک میں سے کیونکہ ہم مصعل سلاۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بارہ قبیلے تھے بارہ قبیلوں کے افراد تھے تو وہ لوگ اس کے اندر داخل ہو گئے اور بے فکری کے ساتھ پانی اپنے اپنے جگہ پر منجمل ہو چکا تھا مساج سلاۃ والسلام اور ان کے ساتھی جو مسلمان تھے وہ دوسری طرف سے نکل گئے ادھر سے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچا تو ان کے گھوڑے دریا کے کنارے رک گئے تو اس نے حکم دیا بڑے چیف کے ساتھ کہ بے کیا دیکھ رہے ہو ڈال دو اپنے گھوڑوں کو ان کے پیچھے سمندر کے اس راستوں میں جب انہوں نے گھوڑوں ڈال دیے اور گھوڑے ادھر سے درمیان میں پہنچے اور پیچھے سے سارے اندر داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو چل جب پانی چل پڑا تو دوسرے کنارے سے بنی سہیلی اور حضرت اور ہارون دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ ڈبکچیاں لیتے ہوئے پانی کے اندر غرق ہو گئے تو اللہ کے اشار ہیں وجہ وزنا نے بنے اسرائیل اور بار کر دی ہم نے بنے اسرائیل کو دریا سے ادبا فراؤنوں پر پیچھا کیا ان کا فرعون نے وہ اور اس کے لشکر نے بدن شرارت سے وعدمن اور زیادتی سے ازا الغرق یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو قالا کہنے لگا میں ایمان لایا تو انه لا الہ الا یہ کہ کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر وہی امنت به بنو اسرائیل کہ جس پر بن اسرائیل ایمان لائے ہیں وہ انا من المسلمین اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اڑی ایت میں فرمایا کہ ال آنا کیا اب کہتے ہو وقد عصیت قبل اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا و كنت من المفسدين اور طعته فصادیوں میں سے تو اللہ موت کے وقت بندے کے دعا کو پہ قبول نہیں کرتا کیونکہ کہ فرعون حقیقی طور پہ جان چکا تھا کہ اب سمندر کے اس نیروس اس اس, اس تپڑوں سے اور سمندر کے اس لہروں اور سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا تو راحت میں تو وہ لوگوں کے سامنے یہی نعرہ لگایا کرتا تھا کہ انا رب کمل میں تمہارا سب سے بالا رب ہوں لیکن جب وہ خود موت کے منہ کی طرف جا رہا تھا تو اب بول اٹھا کہ میں اس پر ایمان لایا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اب تجھے یاد آیا فَلْيَوْ مَنُنَجِّكَ بِنَنِكَ سو آج ہم بچائی دیتے ہیں تیرے بدن کو لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تاکہ تو عبرت کا نشان بنا رہا ہے اپنے سے پچھلوں کیلئے وَإِنَّكَ سِرَمْ مِنَ النَّاسِ اور بشک بہت سارے لوگوں میں سے ان آیاتنا لغافلون البتا ہمارے قدرت کے نشانیوں سے البتا بتوجہ ہی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعدہ نے فرعون کے لاش کو بعد کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی نشان عبرت بنایا کہ جو لوگ جو شخص چند لمحے پہلے خدا کا دعوت دار بن بیٹھا تھا وہ شخص اب ایسے ناکامی سے ہو چکا کہ وہ خود کو بھی بچا نہ سکا <تصفح> بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بضأنا بني إسرائيل مبضأ صدق ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون جاء باريس ريونسكي تسر كوها اور یہ رکو آیت نمبر ترانوے سے لے کر آیت نمبر ایک سو چار تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی ساحل کے باقی ماندہ حالات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے بنی ساحل کو فرعون اور اس کے سرداروں کے مظالم سے نجات پتا فرما دی اس صورت میں کہ اللہ نے ان کے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ جگہ پہ اور کے رزق حلال صاف ستھری چیزیں وافر مقدار میں عطا کی عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو کتاب عطا فرمائی تو یہ لوگ جب سمجھدار ہو گئے پڑھ لکھ گئے تو اب انہوں نے اللہ کے احکامات میں اختلاف کرنے شروع کر دیے بعض احکامات پر عمل پیرا ہونا انہوں نے ضروری سمجھا اور بعض ضروری احکامات کو ان لوگوں نے غیر ضروری سمجھا بعض محرمات کو ان لوگوں نے مباہ جانا اور بعض مباحت کو ان لوگوں نے حرام سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زد اور حسد کی وجہ سے آپس میں اختلاف کرنے لگے اور ان کا یہ ضد حسد اور اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے میں باہم میں اختلاف پر ان کو بھی ہی حالات سے ہم کنار کر گئے کہ جس سے اللہ نے اور اسرائیل کو مب پسندیدہ جگہ ہم, اور ہم نے کانے کو دی ان کو ستھری چیزیں تو پس انہوں نے اختلاف نہ کیا حتا یہاں تک کہ ان کو علم پہنچا ان نوربا کا کے گرب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم الحمد <سؤال> ان امور میں کانو ہی جن کے اندر وہ باہمی پھوٹ میں پڑے ہوئے ہیں فہم کن تفیح بس اگر آپ شک میں ہیں مما اس بارے کے جو ہم نے آپ کے طرف نازل <سؤال> کیا ہے بس نے بس پوچھ لی ان لوگوں سے یقر قبل <سؤال> جو آپ سے پہلے سے کتاب پڑھتے چلے آ رہے ہیں لفتجا اگر حقوں میں روبک یقیناً آپ کے پاس حق پہنچا تر رب کی طرف سے فلاں کن المترین بس اب نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے الفارت مطالعہ خدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایسے مسلمانوں سے مہاطب ہے کہ جن کو کسی بھی موڑ پہ جا کر خدا نخواستہ اللہ کے دین اسلام کے برحق ہونے میں شکوک لاحق ہو جاتے ہیں صلاح کرواتا ہے کہ یہ دین اسلام دین برحق ہے اور اس کے برحق ہونے کی شہادت صرف یہ نہیں کہ قرآن کہتا ہے بلکہ قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کے پڑھنے والوں سے پوچھ لیجیے کہ کیا ان کی آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کے برحق اور دین اسلام کے سچائی کی تسکری موجود نہیں ہے یقیناً है. تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ شکر کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے ولا اور نہ ہو جائیے آپ میں ان لوگوں میں سے اللہ جنہوں نے اللہ کی آیاتوں کو جتلا خرابی میں پڑنے والوں میں سے نقصان میں پڑنے والوں میں سے ان لوینہ بشپ بولو حق تعلیہ کلی متعدق جن پر ثابت ہو چکی تیرے برب کے لا لائیون و ایمان نہیں لائیں گے پونچ ان کے پاس ساری نشانیاں حتیہ رب الزاب العلیم یہاں تک کہ وہ درناک آزاد دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالی کو اپنے علمی کامل کے وجہ سے ہر انسان اور اس کے اعمال کی بنیاد پر اس کے انجام کا علم ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی بتاتے ہیں کہ بھائی آپ ان لوگوں کے بارے میں کسی طرح سے شکوک اور شبہات کے شکار نہ ہوں کہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے اس لیے کہ اللہ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ بھائی کچھ لوگ ان میں سے وہ ہیں کہ جو اپنے مستیوں کی وجہ سے اللہ کے احکامات سے خود کو بالا سمجھیں گے اور اس حال پر ان کا موت آئے گا اللہ تبارک و تعالی ان کے مستقبل کے حالات سے باخبر ہے اس لیے اللہ نے ان کی مستقبل خبر پہلے سے بتا دی ہے اللہ فرماتا ہے کہ ان کو دیکھ کر آپ اپنے ایمان کے بارے میں نہ پڑنا فلاں سو کیوں نہ ہوا کوئی بھی بستی جو کہ ایمان لائی بس نفع پہنچایا ہو اس بستی والوں کو اس کے ایمان لانے نے اللہ قوم یونس, یونس علیہ سلاۃ السلام کی قوم کی یعنی کوئی بستی ایسے نہیں ہوئی کہ جب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہو اور عذاب آنے کے دورانی میں وہ لوگ ایمان لائے ہو اور ان کو فائدہ پہنچا ہو ایسے کوئی بستی نہیں ہو گزری اس لیے کہ عذاب آنے کے بعد پھر ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے اللہ قوم یونس سب یون علیہ سلاۃ وسلام کے قوم کی اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو سمجھایا ایک اللہ کی طرف دعوت کی جب ان لوگوں نے انکار کیا اور شکوک اور شبہات کے شکاری رہے حضرت یونس علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ بھی قوم کے لوگوں کو بتا دو کہ وہ تین دن میں ایمان لے آئیں ورنہ تین دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا حضرت یونس علیہ السلاۃ والسلام نے قوم کے لوگوں کو اللہ کا یہ پیغام اور یہ حکم بھی پڑھ کے سنایا تو ان لوگوں نے کہا کہ یونس یہ من جملہ آپ کی دیگر دمکیوں کی طرح یہ بھی ایک دمکی ہے عذاب شذاب کچھ بھی نہیں ہے آپ ہمیں ویسے ڈراتے رہتے ہیں یونس علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان نہ لانا یا نہ لانا یہ تمہاری مرضی پہ منحصر ہے میرا کام تم تک اللہ کے بعد پہنچانی ہے صبح میں نے پہنچا دی اور یونس صلی السلاۃ والسلام اس بستی سے چلیں گے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تین منٹ کے بعد جب اس بستی پہ آیا تو بستی والوں نے نو یونس علیہ سلاۃ والسلام کو تلاش کیا یونس علیہ السلام نہیں ملے تو وہ سارے لوگ ایک کھلے میدان میں نکل آئے بیوی بچوں سے میت اپنے جانوروں کو لا کر مال اور اسباب لے کر اور اللہ کس سے گڑ لگے کہ اللہ ہم تو ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن تیرا پہ ہمبر تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا اس لیے اللہ تو اس عذاب کو ہم پر سے ٹال حضرت یونس علیہ و سلام قوم کو یہ پیغام سنا کر کے کیونکہ وہاں سے چلے گئے تھے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس کو قبول فرمایا اور آیا ہوا عصاب اللہ نے ان پر سے ڈھال دیا اللہ کا ارشاد ہے لمنا امن جب لوگ ایمان لائے تو شفنا فی الحال کی دنیا ہم نے ہٹا دیا ان پر سے دنیای زندگی کے رسوا کن آزاب کو ہم, الہین اور ہم نے ان کو ایک وقت تک کے لیے مغلدی فائدہ پہنچایا اور ابو من امن امن کل جمع اور اگر تیرا رب چاہتا تو ایمان لے آتے جو بھی ہے زمین میں سارے کے سارے افانت ٹکراس کیا آپ زبردستی کریں گے لوگوں پر حق کا یقین وہ سارے ایمان والے بن وَمَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور کسی سے نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ ہی کے حکم سے ایمان لانا یا نہ لانا یہ انسان کے اپنے چاہت پہ نہیں کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں چاہوں تو ایمان لے میں چاہوں تو ایمان نہ لاؤں یہ ہر انسان کی اپنی مرضی پہ نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی پہ منحصر ہے اور اللہ تبارک و تعالی جس کو ایمان کے دولت عطا فرماتا ہے تو اللہ اس کے اندر طلب کو دیکھتا ہے کہ اس میں ایمان اور اللہ کے رضا اور جنت کی طلب ہے یا نہیں اگر وہ اس نعمت کا مستحق ہے تو اللہ اس کو ایمان کا دولت عطا فرما لیتا ہے اور اگر وہ اس نعمت کا مستحق نہیں ہے اس دولت کا مستحق نہیں ہے تو بلا وہ اپنے آپ کو دانشمند اور دانشور کہیں اپنے, اپنے آپ کو جہان دیدہ کہیں اللہ کے نظر میں وہ اپنے آپ کو نہیں جان سکا اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھ سکا وہ جان دی دیتا ہے وَای اللہ وَای اللہ اور اللہ گندگی ڈالنا چاہتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو عقل نہیں رکھتے دیکھو ماں کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں آیا تو وہ نظر القنون اور کچھ کام نہیں آتی نشانیاں اور ڈرانے والے اس قوم کو کہ جو ایمان نہیں ڈالتے فہلین اللہ نسل بس کیا یہ انتظار کرتے ہیں ان لوگوں کے تاریخ کا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں بل کے دیجیے فن بس انتظار کر لو اِن موکم من المنتظرین بشک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے تو بھئی اگر میرے باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہوں تو اپنے سے پیشتر جو گزرے ہوئی قومیں ہیں جنہوں نے اللہ کے اس وقت کے پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار کیا تو کیا پیغمبروں کا وہ انکار, انکار ان کو دنیا میں برقرار رکھ سکے یا وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہوئے اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں اگر نہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی اپنی منچات کے کی زندگی گزارنا چاہتے ہو سو گزار کر دیکھ لو سمن وجیے رسولنا پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو مو اور وہ لوگ جو ایمان لائے حقا کا حق نہ ایسے ہی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم بچائیں گے ایمان والوں کو و آخر دعوانا الحمدللہ رب الناس انكم فی شک من دینی فلا تعبدون من دون گیارہویں پارے سوری نسخہ یہ گیارہواں اور آخری رکو ہے اس رقو میں اللہ تبارک بتالا خضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے ان پہ واضح فرما دیجئے کہ لوگوں میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا چکا ہوں اب اگر تم لوگ ایمان نہیں لاتے ہو اور ضد اور ہردرمی گرمی پہ قائم ہو تو بھائی تم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق اپنے چاہت کے مطابق گزارو جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو اس ذات کے فرمام برداری اختیار کیا ہوا ہوں کہ جس ذات نے مجھے اپنا رسول اور نبی بنا کر کے محبوف فرمایا ہے اور میں تو دین ابراہیمی کی پیروکار ہوں اور میں ایسوں سے اپنی امیدوں کو وابستہ نہیں رکھتا کہ جو جن, جن کے دست قدرت میں نہ کسی کو نفع پہنچانا ہے اور نہ کسی پر سے وہ تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں اور اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتا ہے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خیر اور بلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اللہ کے اس خیر کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا اور نہ ڈال سکتا ہے اللہ کا احساس ہے بول کہہ دیجیے یہ اناس اے لوگوں انکن تم سی شک من دینی اگر تم لوگ شک میں ہو میرے دین کے بھارے فلا آبد اللہ پس میں عبادت نہیں کروں گا ان کی تابد اللہ جن کو تم پوچھتے ہو یا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا وبود اللہ اللہ لیکن میں عبادت کرتا ہوں اور کروں گا اس ذات کی یہ توفاقم جو تمہیں موت دیتا ہے وہ عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے من یہ کہ میں ایمان لادوں میں رہوں دین حنیفہ اور یہ کہ میں سیدھا کروں اپنا چہرہ دین حنیف پر یعنی تمام تر شرک اور بدعات سے الگ تلگ ہو کر ایک اللہ کے طرف اپنا رخ رکھو وہ لا من شکین اور یہ کہ میں نہ ہوں شرک کرنے والوں میں وہ لا تم اللہ اور مت پکارو اللہ کے سوا ماں ایسوں کو لاڑ پاؤ کا جو نہ تمہارا بھلا کر سکتے ہیں وہ لا کا اور نہ تمہارا برا کر سکتے ہیں یا نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تم پر سے تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں فن فام اگر آپ نے اس طرح کر لیا فرق میں نہ سالمین تب تو آپ ہو جاؤ گے بے انصافی کے کام کرنے والوں میں سے اس لیے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ کے ذات ہے اور اگر آپ نے اللہ کے یہ صفات کسی غیر میں سمجھ لیا تو آپ نے اللہ کا حق کسی دوسرے کو دے دیا اور یہ ظلم ہے وہی اللہ ہو اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ تکلیف فلاں کا شفل ہو ہو بس کوئی نہیں اس کو ہٹانے والا اس کے سوا وہی یور خیر اور اگر وہ پہنچانا تھا چاہے تجھ کو بھلائی فلاں پیرنے والا نہیں ہے اس کے فضل کو وہ پہنچاتا ہے اپنے فضل جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے وہ غفور اور وہی بچنے والا رحم کرنے والا ہے کل کہہ دیجئے یا ایو اننا سوئے لوگوں یقینا پہنچوکا تم تک سچ تمہارے رب کے طرف سے فمن احتدہ پس جو کوئی رائے راست پہ آیا فانما یا تدی بنسیہ سو وہ رائے راست پہ آیا اپنی ہی بھلی کیلئے اپنی ہی فائدے کیلئے اور مانگ اللہ اور جو کوئی بٹکا فانما یضلو علیہ پس بشک اس کے گمراہی کا وابان بھی اسی پر ہوگا اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو بھائی تم وکیل میں تمہارے اوپر کوئی مختار نہیں بنایا گیا ہوں اور پیروی کیجیے ما اس کی یو کا جو آپ کے طرف چوہی کی طرف کی گئی اور صبر کیجیے یہاں تک اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما وہ اور الحاکمین اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان اور یقین رکھنے والے اللہ کے قرب کو حاضر کر پائیں گے اللہ کے رضا کو پانے کی وجہ سے اللہ ان کو اپنے رضامندی عطا کر دے گا اللہ ان کو ناکامیوں سے بچا کر کامیابیوں ہمیشہ کی کامیابیوں سے امکان کر دے گا اور جنہوں نے اللہ کے رسول اور اللہ کے حکموں سے روگردانی کی تو جو کچھ انہوں نے چاہا ان کو وہ بھی نہیں مل سکے گا جو اللہ ان کو دینا چاہتا تھا یعنی اپنے رضا اور جنم وہ اس کو بھی نہیں پا سکیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے فیصلے کے روپ سے اپنے اعمال کی بدولت ناکامیوں سے ہمکنار ہوں گے اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ انسان کے عمل کا نتیجہ ہے کہ جس سے یہ انسان کامیابی ہوتا ہے اور ناکام بھی آخر تعوانا الحمد للہ رب العالمین یہاں پہ سورہ یونس اپنے اختتام کو پہنچا